جی ایک نے کہا تھا کہ قرآب کے دوران اگر دروز شریف سرکار کا نام آ جائے تو درج شریف پڑھنے کا حکم ہے تو اس صورت میں دروز شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن ہی پڑھا جائے گا دل میں پڑھ سکتا یا پھر جب وہ آئے پڑھ لے اور قرآن بند کر دے تو اس کے بعد جو ہے دُرد شریف پڑھ سکتا ایک کوشچن یہ تھا کہ زکات کس طرح نکالیں تو یہ کوشچن تو بہت تفصیلی ہے مگر مختصر یہ کہ انسان کے پاس اپنے اموال چھ کسم کے جنہیں مالی نامی کہا جاتا نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی نمبر تین کرنسی نمبر چار پرائز بانڈ نمبر پانچ اس کے مال تجارت نمبر چھ سائما جانور جو سارا سال جنگل پہ یا جنگل پہ چل رہے ہیں اس قسم کے اموال کی ٹوٹل جو ہے جمع کر رہے اس کی ویلیو نکال لیں اس کی ویلیو نکالنے کے بعد اگر وہ ویلیو ساڑھے سولہ ہزار روپے تقریباً جو پاکستانی ہے اور یا ساڑھے باون چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں یا اس سے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کا پھر ڈھائی ادا کر دے وہ زکات ادا ہوتی ہے بالکل صحیح مزید ایک کوشن تھا کہ تراوی کی نیت کتنا کرنی چاہیے کہ سنت ہے یا نفل تو تراوی اصلم تو نفل ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ ولی اللہ اعلیٰ فرمائے تو یہ سنت ہو گئی اور سنت ہے جی ہاں سنت سنت فرمائیے جی جی کے بعد تراوی کب چاہیے تو کے بعد سنت ادا کر لیں کے بعد سنت ادا کرنا اس کے بعد تربی پڑنا اس کے بعد وطر پڑ لیں انہوں نے ایک کوشچن یہ بھی کیا تھا کہ میں وطک تاجد میں ہوں تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو حدیث کریما میں تو افضل یہی ہے کہ جو تاجر میں اٹھتا ہے اور اس کے اٹھنے کا یقین ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ تاجر پڑھے اس کے بعد بہتر پڑ رہے ہیں اچھا ٹھیک بالکل صحیح گجرات سے ایک مشرق عرفان نے کوشچن کیا تھا کہ اعتکاف کے دوران کیا میں گھر کا کھانا وانا پکانے کے لیے جا سکتی ہوں تو دیکھیں سنت اعتکاف جو روزہ آخری دنوں میں ہوتا ہے تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے البتہ کھانا لینے کے لیے جا دیر کے لیے کھانا لے کر آ لیکن پکانے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک سکھا آتے ہیں بیوی بی فاطمت الظاہر رضی اللہ تعالی انہا کا تسکرہ چل رہا ہے ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے مولا علی و وز کریم نے ایک سونے کا ہار آپ کو تحفہ دیا یعنی اپنی زوجہ کو دیا اور ہمارے یہاں تو ہوتا ہے عموماً شوہر جو ہے وہ بیویوں کو تحفہ دیا کرتے ہیں اور اس میں کوئی خباب نہیں ہے کہ جرم دے دیا کچھ بھی لیکن آپ دیکھیں کہ بیوی فاصمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی انہا جو ہیں جب اس ہار کو پہن کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خدمت پہ جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا تم لوگوں سے چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آگ کا ہار پہنا ہے یا آگ ہار پہنتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کنگن تو فتن آیا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتروایا تو ان دونوں واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ زیب و زینت تو عورت کا حق ہے اور گجا اس کے کہ جن کے لیے کائنات بنی ان کی مطلب ان کی بیٹی اور زوجا مولانی کر مولا وزول کریم کی اصل میں یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ حسرات وسلم سلماتے ہیں کہ بہت پہاڑ جو ہے وہ میرے پیچھے اگر میں چاہوں تو سونا بن کر چلا لیکن میں نے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کا وطالعہ کا صابر اور شکر گزار بندہ بننا جو ہے وہ پسند کیا ہے یعنی میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیاسا رہوں یعنی ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن میں جو ہے وہ شکل کروں یعنی مثال کے طور پر جس دن بھوکا رہوں تو اس دن میں صبر کروں اور جس دن میں کھانا کھاؤں تو اللہ تبارک تعالی کی بارداہ میں شکر ادا کروں تو بعض ایسے کام کی جو اکالے سرت السلام پر جائز تھے بعض ایسے کام کے جو عالیہ بیت کے لیے جائز تھے لیکن آقا علیہ السلاط اسلام نے اپنے آپ کو بھی ان چیزوں،, چیزوں سے دور رکھا اپنے آل اولاد کو بھی ان اشیاء سے دور رکھا مثال کے طور پر جیسا آپ نے مثال دی کہ سونے, کے سونے کا ہار جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی علہ نے تو فتح پیش کیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی علوہ نے پیش کیا ایک شوہر نے پیش کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہنا تو آکا علیہ حسرات اسلام نے فرمایا اسے دیکھ کر کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ نبی زادی نے اپنے گلے میں جو ہے وہ آک کی زنجیر پہنی ہے آکتوں پہنا ہے حالانکہ یہ آکتوں کو نہیں آکتو ہے نہ اور تو کہا کہ لیکن آکا علیہ السلات السلام نے زیب و زینت سعید الظہرا نبی اللہ تعالیٰ کے لیے پسند نہیں فرمایا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاہ حبشہ نے خاص طور پر کنگن بنتے رسول علیہ السلام کے لیے بھیجے اور جب وہ کنگن آپ نے اس طور پر پہنے کی تو ختم بھیجے کہیں۔ نبی قریب دیکھا آہ. جاری رکھے گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ نماز اثر کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد حضرات افتار کی اس پیاری روح پرور اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنے اقبال حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فقیر اسد شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محبت حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سیل رضامجی صاحب اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ثناخا محترم جناب عمران شیخ آپ کی کال بھی ان شامل کریں گے بی بی فاطمت رضی اللہ تعالی عنہا اور آج کی خواتین کے کردار کے حوالے سے لے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جو ربط ہمارا بریک سے پہلے چوٹا تھا شاہ افشاہ نے کنگن بھیجے جی آپ کچھ فرما رہے تھے نبی کریم علیہ سلاط والسلام نے اس کو اتروایا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سعیدہ فاقتمت اللہ تعالیٰ آپ دیدہ ہوئی رنجیدہ ہوئی کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا کہ جس کو آکا آ رہے گی سلاۃ دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے رنزدہ ہو گئے تو پھر اسے فروغ کر کے اس کی تمام رقم جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دی جب آکا آ رہے گی والسلام نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ فرمائے کہ مال و دولت جو ہے ہمارا مقصد نہیں بلکہ ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے شاہ ابشاہ کے کنگن بھیجے وجو اتروائے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کے ہاتھ سے دیا ہوا جو سونے کا ہار ہے وہ تک اتروا دیا اور ایک طرف عالم یعنی ایک طرف دنیا کو دور کیا جا رہا ہے اور ایک طرف عالم محبت کا یہ کہ اپنی نگاہوں سے اپنی بیچی کو دور نہیں دیکھ سکتے تھے یعنی گھر دور تھا تو اس کا شکوہ بھی ہو رہا ہے تو وہ جو واقعہ ہے حارف بن نعمان کا جو انہوں نے اپنا گھر دیا تھا وہ کیا تھا اس حوالے سے دیکھیں اس حوالے سے روایت ضعیف بھی ہوتی ہے روایت مضبوط بھی ہوتے حالانکہ کنگن کا تک واقعہ ہے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو خود رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن دیا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب یہ حضرت ابوالآس جو بعد میں مسلمان ہوئے حضرت زینب کے شوہر ہے یہ ایک گرفتار ہوئے جنگ بدر میں تو قیدیوں کے لیے فریعے کے طور پر ابولاس نے وہی حضرت قن... زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فریع کے طور پر وہی کنگن بھجوایا رسول اللہ, صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن دیکھا تو آپ علیہ السلۃ والسلام کی آنکھوں سے, سے آنسو آ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو اور آپ فرمان لگے کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کنگن بھیجوا دوں اس کا شوہر بھی بھجوا دوں آبا گرام ناسی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں وہ کریں اللہ تو یعنی یہ سرکار دوارا صلی اللہ وسلم کنگن دیا اپنے ایک بیٹی کو اور یہ ہو سکتا ہے تو زہرا کو اللہ حق میں آپ پسند کیا ہو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا معاملات کو پسند نہیں فرماتے تھے اور امت کو درج دینے کے لیے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ حدیث کریمہ جیسے مفتی صاحب نے پڑھی لوشیت السلۃ الجوال اگر چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ بن کے چلنا شروع کر دے ایک موقع پر خود خاتون جنت آپ کی خدمت میں حاضر حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ تم دن بھر کام کرتی ہو چکی چلا چلا کے تمہارے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے وزن اٹھا کے تمہاری کمر پہ نشانت پڑ گئے جنگ سے مارے غنیمت حاصل ہوا قیدی آئے ہیں تم لو رسول اللہ صلی اللہ جا کر تو آپ نے آگے جب عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی منع فرم دیا کہا بیٹا میں اس کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں واہ. وہ تصویر فاطمہ پر پر وہی سبحان الحمد للہ اصل اللہ. چیز یہی تھی کہ دنیا کو کم سے کم استعمال میں لے کر آئے اگرچہ کہ جائز ہے لیکن دنیا کو کم سے کم استعمال میں لے کر آیا. لیکن یہ جو بات ہے کہ ایک طرف دنیا سے دور کرنا اور بیا کے بعد بھی بیٹی جو ہے وہ جب تک اس کو نہ دیکھیں تو وہ چین نہیں آتا تھا ان کو جب کہ تو چار تھیں میری بی زینب رضی اللہ تعالیٰ ہوں میں کنسم رضی اللہ تعالیٰ عہاں اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں مطلب یہ ساری بیٹیاں تھیں لیکن جو محبت بی بی فاطمہ تو الظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی کہ گھر بھی خرید کروا دیا میں چاہ ذرا اس میں سے روشنی ڈالیں وہ کیا واقعہ تھا اچھا وہ واقعہ یہ کہ حضرت حارض رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت بی بی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدام مکان کرایہ پہ لیا اور ان کے لیے مشکل تھا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس حضرت خاطمت رضی اللہ تعالیٰ خود حاضر ہوئی امام ابن صاحب رحمۃ اللہ نے اس سدیش کو نقل کیا خود حاضر ہوئی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مالک بن نعمان سے کوئی مکان حارث بن نعمان سے ہمیں کوئی مکان دلا دیں اتنے مکانات آپ نے پہلے بھی لیے ہیں تو سرکار تو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے مکانات تو میں سے لے چکا ہوں اب میں مکانات نہیں مانگوں تو آپ نے منع کر دیا پھر حضرت م... یہ حارظ نعمان کو جب اطلا ملی تو خود ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکان آپ لے لیجئے اور خدا کی قسم جو مکان آپ لے لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا اس مکان کے مقابلے میں جو آپ چھوڑ دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات پھر بات سرکار, دیتے سرکار دیتے نے وہ مکان دی کیا بات ہے آقا علیہ سلاۃ سلام کی اور بی, بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے وہ کیا مطلب کس حد تک قربت تھی کس حد تک محبت تھی آقا علیہ سلاد و بی بی فاطمہ سے اور بیبی بی فاطمہ آ علیہ السلام سے بے کی درمیان محبت اس حدیث کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ کان رسول واحد صلی اللہ علیہ وسلم اذا داخلہ علی رضی اللہ تعالی انہا کہ جب نبی کریم علیہ سلاۃسلام فاطمہ رضی اللہ تعالی عہ کے پاس آتے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی علہ کھڑی ہو جاتی کھڑے ہو کر آکا علیہ سلاط وسلام کے ماتھے پر بوسا دیتی اور اپنی جگہ آپ کے لیے چھوڑ دیا کرتی اسی طرح دوسرا جو ہے وہ جز ہے کہ نبی کریم علیہ سلاط وسلام کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی رہاتی کہ دخلت دخل تعالیٰ عنہ علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آکیہ یہی فعل فرمایا کرتے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے استقبال فرماتے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے الفاظ ہیں کہ ماتھے پر بوسہ دیتے اور اس کے بعد اپنی وہ جگہ کے جہاں آپ تشریف فرما ہوا کرتے اپنی وہ جگہ حضرت پر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیا خاتون جنت کا مقام کیا آہا آہا ہے کہ سرکار خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کے اچھا اب بات یہ ہے کہ حیا کے حوالے سے تاریخ بہت کچھ لکھتی ہے آپ کے بارے میں اور گھر کے کاموں میں انوالومنٹ کے حوالے سے تاریخ بہت کچھ لیتی میں چاہتا ہوں اس کو ذرا سا مفت صاحب مفتی صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ چکی پیستے کا واقعہ اور تھکاوت کا جو واقع ہے تو یہ اس بات کا اینی شاہد ہے کہ حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ تمام امور خانداری داری جو معاملات ہوا کرتے وہ تمام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی یہاں تک کہ چکی پیستے پیستے آپ بہت تھک جاتی اور یہاں تک کہ جو ہے وہ پانی کی مش جو ہے وہ بھر کر لائے کرتی تو آپ جو ہے وہ کاندھے پر نشان تک پہنچایا کرتے تھے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے بے شک آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد جمدید خواتین کی اسپیشل اس ٹرانسمیشن کے ساتھ روحانی جمہات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جمعید اقبال حاضر خدمت ہے بی بی فاطمہ فاقتظاہر رضی اللہ تعالی انہا کی شرم و حیا کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور میں آپ کی کالس کا بھی منتظر رہوں گا کہ آج کی خواتین ان کی سیرت کو کیسے دیکھا کرتی ہیں اور ان کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ حاصل کرنا چاہیے مفتی صاحب بات کر رہے تھے شرم و حیا کے حوالے سے اور ان کے صبر و شکر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کیسے دیکھتے ہیں نہیں ان کی شرم و حیات کا جو معاملہ ہے وہ بدرجہ اتم پائے جاتی تھی کیونکہ ان کی بیٹی ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اشد حیا من العذرہ کہ سرکار دوارم صلی اللہ کنواریوں سے زیادہ حیا فرمانے والے تھے تو وہی تمام کی تمام بات آپ میں بھی پائی جاتی تھی حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے بہتری ہے کہ اس کو کوئی اجنبی نہ دیکھے کوئی نام نہ, نہ دیکھے یہ آپ کے کردار کی خوبی ہو اور یہ دیکھیے صرف زبانی گفتگو نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں زبانی گفتگو بہت کی جاتی ہے شرمایا کی بات کی جاتی ہے لیکن ذاتی کریکٹر میں بہت کم نظر آتا ہے آپ کے ذاتی کریکٹر کا یہ آرام سے جو بات زبان سے کی عمل میں اس سے بڑھ کر ہے جب آپ کا وشال ہونے لگا تو غسل میں بھی آپ نے تاکہ دی کہ مجھ کے غسل جو ہے ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجا آسمان بنتا اور حضرت علی دہیں غسل پھر حضرت علی کو غسل دینے کا وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کا رشتہ ان سے قائم تھا اور مرنے کے بعد بھی قائم ہے تو سرکار کا رشتہ وہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جب دفن کے جب موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئی کہ میرے جنازے کو لے کے جائیں گے تو لوگوں کی نگاہ پڑے گی کیونکہ عام طور پہ رواج یہ تھا کہ پہ میت کو ڈالنے کے بعد اوپر سے چادر ڈال دیا تو جسم کی حایت اور بناوٹ نظر آتی تھی تو آپ پریشان کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا تو پھر امرا احمد نے کچھ اور خاتون جو وہاں پر موجود تھی انہوں نے بتایا کہ بھائی ہبشہ میں ہم نے دیکھا کہ مرنے کے بعد مردے کے اوپر جو ہے وہ کی چھال ڈال دی جاتی ہے اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے تو اس سے پھر نظر نہیں آتا تو آپ بڑے خوش ہوں اسی طرح پھر آپ نے مجھ فرمایا کہ رات کی تاریخی ہیں مجھ کو لے کے جانا تاکہ کوئی کسی غیر مرد کی نگاہ مجھے خراب تو یہ آپ کے شرم و حیام کا یعنی ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام تو بھرپور کیا لیکن آپ کو بات کی بھی فکر تھی کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے گا اس وقت بھی جو ہے مکمل طور پہ پر پردہ رہنا چاہیے ایک کالر کو ناظرین شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم میں ہری پور سے نازیہ بول رہی ہوں وعلیکم السلام جی میں ہری پور سے نازی بول رہی ہوں جی فرمائیے جی میرا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے سجدے میں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ہری پور سے کال کی مفتی صاحب مرد اور عورت کی نماز میں جو سجدے کا معاملہ ہے اس میں کیا فرق ہے جی اور مرد اور عورت کے سلجنا فرق یہ ہے کہ حدیث کریما میں آتا ہے کہ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جسم کو جو ہے زمین سے لگا کے رکھے اور اس کا بعض گوشت باز گوشت کے ساتھ لگا رہے تو چنانچہ مرد کا تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے اپنے بازو کو اپنے, اپنے کلائیوں کو اپنے سینے سے الگ جدا رکھے لیکن عورت کی حکم یہ ہے کہ اس سب چیزیں آپس میں ملی ہونی چاہیے اور بالکل وہ زمین سے لگی ہوئی کے جو ہے اس کو جی ہے. میں اہل باعت اظہار کی قربانی کے حوالے سے آیات بھی اتری جیسا کہ حسن کریمین کا جو واقعہ ہے کہ ان کی بیماری اور پھر منت کا مانگنا اور ساری چیزیں میں چاہتا ہوں مختصر ان آپ اس پہ بھی سلام کرے اور اس کے علاوہ جو خاتون جنت کی اشار و قربانی کے واقعات ہیں کیسے دیکھتے ہیں جس واقع کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے پہلے اسی قبر میں وہ کیا بیان کیا جاتا ہے قد من دنیا اللہ وطالعہ نے اس واقعے کو مقام مدہ میں بیان فرمایا جہاں تک ایثار کا تعلق ہی یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینا اور دوسروں کی ضرورت پوری کرنا اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سی جگہ اللہ تعالی علہ نے اتنا زیادہ جذبہ اشار موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے اور آ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ مجھے کچھ اگر ہو تو مجھے عطا کرو <متحد> سعیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی رہا اپنے گھر میں نگاہ دوڑاتی ہے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں کچھ مال پاس نہیں بس دیکھتی ہیں کہ کچھ مال نہیں مل رہا کوئی چیز نہیں مل رہی تو حسین کریمین ایک چمڑے کی چھال پر جو ہے وہ چمڑے پر سو رہے ہیں کچھ اور نہیں ملا ان دونوں کو اٹھایا اور چمڑا لے جا کر جو ہے اس کو فکر کر دیا <متحد> yani یہ آپ کا جذبہ تھا اسی طریقے سے ایک اور واقع سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب ایک سائل آیا اور آ کر جو ہے وہ ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ انہوں نے قمیض پہن رکھی تھی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک عورت ہے اس کے ساتھ ایک بچہ تھا بچے نے پھٹی پرانی قمیض پہنی ہوئی تھی تو اس عورت نے آ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قمیض مانگی اب حسن اللہ آب رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی قمیض کی ہوئی تھی تو آب اللہ تعالی عنہا نے ایک نظر دیکھا فورن ہی حضرت حسن اللہ اللہ تعالی انہوں کی کمیز کو جو ہے پہنی تھی اسے جو ہے وہ لیا اور لے جا کر جو ہے اس عورت کو صدقہ کر دیا یعنی اس بچے کے لیے جو کہ بڑے پرانے کپڑے پہنا دی دیا اور حضرت حسن حضر ابھی اللہ تعالیٰ انہوں کی لیے پرانے قمیض تھی اور پہنا دی, دی, دی یہ, دی یہ, دی یہ, دی یہ دی کیا جذبہ ہے مفتی صاحب کہ عورت جو ہے جب پیدا ہوتی ہے تو بیچی ہے بڑی ہوئی تو بہن ہے اس کے بعد بیوی ہے اور بدرجہ پھر جب اس کو افضلیت عطا کی جاتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں بننے کے بعد تو اپنا جگر گوشہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے یہ کیسی لاجک ہے کہ اپنے جگر گوشے کی مطلب کمیز اٹھا کر جو ہے کسی اور جگہ گوشت نبی کریم مطلب علیہ سلاط و السلام کی تعلیمات ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا سے روایتیں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ سلاط و السلام کے جتنے اخلاق حسن میں نے دیکھے سعیدہ فاطمت الزام رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ میں نے کسی کو اس پر عامل نہیں دیکھا یعنی جو بھی ان کے اخلاق حسنت ہے سعیدہ فاطمہ میں بدل اکم موجود تھے اور جہاں تک ان تعلیمات کا تعلق ہے تو آپ کا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اپنی ذات کو اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح دی اپنی ضرورتوں پر ایک مرتبہ نبی کریم علیہ سلاط وسلام کے پاس ایک اعرادی حاضر خدمت ہوا آپ علیہ السلام نے ایک یمنی خوبصورت چادر جتنا کی ہوئی تھی تو صحابی نے مانگ لی باوجود اس کی آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ نے فورا وہ چادت دے دی تو یہ تعلیمات تھیں جن پر صحیح دفاتمہ دیا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علہ وسلم کیوں نظر آتی تھی نظم بات یہ ہے کہ بی عائشہ بی صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بی بی فاطمہ تو زہرا ربی اللہ تعالی انہا سے بہتر کسی کو بھی نہیں دیکھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے عطا کی ہیں کیا کمال فن کی بات ہے ناظرین کہ تمہاری تقلید کے لیے دنیا کی عورتوں میں آسیہ مریم ختیجہ اور عائشہ اور فاطمہ کافی ہیں ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صرف ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اس ایوان میں اپنے ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم آ, ایک زمانہ وہ تھا کہ بالکل ہی السلام علیکم, اسلام علیکم وہ آج کل کی اور السلام علیکم ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب فضیلت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے تھے اور اس پہ ہم کلام کریں گے تھوڑے سے بس ایک اسپل کے بعد عمران شیخ صاحب آپ کی جانب آتے ہیں ناطر رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے چند وشار شامل کرتے ہیں اے سب سب والے من be a word. دیدار دیدارتا کرنا میں کبردیری میں گھپنا میں رو دے آتا ہے ادھی ہر کی دعا کرنا جب اللهم آمين مبتزاق فزيرت کیا ہے فاطمہ الظہر رضی اللہ تعالیٰ علہ فضیلت کا میار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کون کتنا محبوب ہے <سلام> اللہ کو کون کتنا پیارا ہے اور خود سرکار نے اس کی شان میں کیا کدیمات کہ ہے <سلام> تو اس حوالے سے اگر ہم حضرت بیوی بی فاطمہ ف... فاطمۃ الظاہرہ رضی اللہ عنہ کو لیتے ہیں تو حضرت عائض صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے <سلام> تو حضرت بیوی بی آ کے فرماتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب فاطمۃ الظہر رضی اللہ آپ ہیں پھر جب تم مردوں میں کہوں تو محبوبۃ فرما کے تمہارے شوہر حضرت مولا علی کر ملا, ملا وجول کریے نازین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم بے شک رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی اپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد چیری ٹرانسمیشن میں اور ان اوقات میں ان لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جن اقبال حاضر خدمت ہے کہ جہاں ناظرین اب ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کی جانب جا رہے ہیں بے شک ہاتھوں کو اٹھا کر رکھیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں بی بی فاطمہ تو الظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی فضیلتیں سنیں اور حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہمارے اندر کمی کیا ہے اور ان میں کیا کچھ باتیں تھیں جس کو آج ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے مفتی صاحب فضیلت کی بات ہو رہی تھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فاطمۃ الزہرا کی خوشی کو اپنے خوشی, ان کے غم کو اپنا غم قرار دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ آیا تو لوگوں نے مشورہ دیا نے ارادہ کیا اسے نکاح کرنے کا میری فاطمۃ الظاہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ اسی وقت پر دیا اور فرمایا کہ فاطمت ابو اعظم نے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی اور یہاں تک فرمایا کہ آپ ہی کو چاہیے کہ پہلے میری بیٹی کو طلاق دے پھر اس سے اللہ کے دشمن کی بیٹی سے نکاح کرے <تصفح> اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مرضی کا خیال رکھتے تھے تو سرکار نے آپ کا مرتبہ یوں بیان فرمایا کہ جب بروز قیامت مخلوق ساری کے سارے میدان حشر میں جمع ہوگی تو اس وقت غائب سے کوئی مرادی ندا کرے گا کہ لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو محمد رسول اللہ کی بیٹی اب گزرے گی یہاں پہ پورے سرار ستر ہزار ہوروں کے جمرو کے جھرمن کیا بات ہے ماشاءاللہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی دنیا میں حور ہے آپ کو اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو آپ پرا.. پرابلم ہوتا ہے جو نفاذ کا اس سے پاک رکھا ہاتا. بات یہ ہے مفتی صاحب میں تو ایک بات سوچتا ہوں اس سے عقیدت کی نگاہ سے بات کر رہا ہوں میں اور عقید اور عشق کی نگاہ جو ہے آپ کو پتا وہ کیسی ہوتی ہے کہ ہورے تو کیا بات یہ ہے کہ وہ بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہ ایک ناخن کے برابر نہیں ان کا ہوتا ہے جو سر نے بے شک ان کو مرتبہ اور رتبا ادا کیا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ دور جدید کی اگر ہم بات کریں گے کہ فضیلتوں کی بات آ گئی ان کے صبر کی بات آ گئی ان کے شکر کی بات آ گئی ان کے کناک کی بات آ گئی ان کے فکر واقعہ کی بات آ گئی تمام تر باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں آج کے دور کی عورت اگر ان کے کریکٹر کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ صاحب بی بی فاطت الزار علی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اخذ کرنا چاہیے کہ جن کی آواز تک جو ہے گھر سے باہر نہیں ہوتی تھی لیکن آج کی عورت جو ہے وہ بیرا روی کا شکار ہے معاشرے میں گھومتی ہے دندن آتی پھرتی ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں دیکھیے سب سے امن تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ کی پوری سیرت اس لائق ہے کہ تمام عورتیں ان کی سیرت پر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں لیکن تین میجر چیزیں جو بڑی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو کر آج کی خواتین معاشرے میں اچھا مقام حاصل کر سکتی ہیں اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتی ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ صبر و شکر لیکن فافر رضی اللہ تعالی نے کیسے حالات گھر پہ کیوں نہ ہو آپ نے صبر اختیار کیا اور ہمیشہ اللہ تبارک کا شکر ادا کیا, کیا آج کی خواتین کیا کر سکتی ہیں اپنے بیا کر اپنے گھروں کو جاتی ہیں ذرا سی کوئی کھانے پینے میں کمی ہوئی ذرا سی مال میں کمی ہوئی تو فوراً بجائے صبر کرنے کے وہ لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوششیں کرائے اللہ تو کس گھر میں کمپیئر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے دیا کیا ہے آج وہ شارا اس کے لیے کماتا ہے کھلاتا ہے کوئی کمی تخصیر ہوئی تو اسے سبر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تبارہ کا مطالعہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ان کی اس سیرت کے پہلو پر عمل کیا جائے تو گھر میں بجائے لڑائی جھگڑے کے ان شاء البا ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ شرم و حیا اب دیکھیں کہ شرم و حیات ایسا پہلو ہے کہ سعید رفاطی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اس پرکار بن رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ مال کی اتنی کمی اشیا کی اتنی کمی کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو آپ نے چادر مبارک اور رکھی تھی پوری hmm. جسم پر لیکن چادر پرانی تھی اور اتنی کم تھی کہ اگر وہ یعنی سر پر آتی تو ذرا سے پاؤں نظر آتے اگر وہ پاؤں کو ڈھانپتی تو سب نظر آتا لیکن اس حال میں بھی شرم و حیا جو غالب تھی نبی کریم علی سطل نے ایک مرتبہ بلایا تو شرم و حیات سے لٹکڑاتے ہوئی آئیں تو نبی کریم علی سطح نے دعا تھی یہ نکاح کے وقت کا معاملہ ہے تو آج کی خواتین سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھیں اپنا محاذہ کریں کہ ہم ہمارے اندر کتنی شرم و حیا ہے مفتی صاحب آج کی خواتین تو کلیم کرتی ہے کہ صاحب آزادی جینے کا ہمارا حق ہے مطلب ہم اگر معاشرے کے اندر فیشن کرتے ہیں جینز پہنتے ہیں اسکرٹ پہنتے ہیں یا ٹی شرٹس پہنتے ہیں تو یہاں ازادی آتی بزد آتی بزد بزد یہ ہمارے حضرت کے ساتھ جنید بھائی یہ آزادی نہیں ہے جینز پہننا ٹی شرٹس پہننا بغیر پردے کے باہر آ جانا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی پر پابندی ہے کیونکہ اگر عورتیں اس طرح آئیں گی تو اس میں فتنا فساد کے زیادہ پہلو سامنے آتے ہیں اور عورتیں اگر پردے میں ہوں تو اس میں فتنا فساد کا کوئی پہلو نہیں ہوتا بے حد فہشی اور یا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا مفتی صاحب یہ کیوں کلیم ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی گزار نے کہا خیم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گی ٹھیک ہے وہ دور تھا اور وہ یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن معذ اللہ وہ تو ڈنائی وہ کہتے ہیں کہ بیکورڈ قسم کے وہ لوگ ہیں جو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو مطلب سیرت ہے اس پر عمل کیا جائے دیکھئے اس میں حقیقت یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آخرت پہ یقین نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو بھی صحیح طور پہ نہیں مانتے میں اسپیشلی خواتین کی بات کروں جی ہاں یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کو ماننا چاہیے اگر نہیں مانیں گے تو برا مانیں گے ورنہ اگر خدا کو مانے اللہ تعالیٰ کو مانے اس کے کلام میں واضح طور پر عورتوں کو اپنے نگاہیں جگانے کا حکم ہے واضح طور پر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے پہ پتہ ڈالیں واضح طور پہ حکم دیا گیا کہ اپنے سینوں کو چھپائے تو جب اپنے رب کو مانتی ہیں تو پھر تو اس کا انکار نہیں کیا جاتا اچھا ابھی بات بتائیں کہ ایک طرف وہ جو ہار دیا ہے وہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو ہے اس کو اتار دیا گیا وہ جو کنگنا ہے اس کو اتار دیا گیا آج کی عورت کے تیزی زینت جو ہے میرا حق ہے اور نمود النمائش جو ہے میرا حق ہے اور مجھے اللہ نے حسین بنایا ہے میں صنف نازو کو مجھے جو ہے وہ بننا سنورنا چاہیے تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ خاص کی سیرت اکثر مختلف ہے تو کیا وہاں سے کیا حاصل کیا جائے گا دیکھیں اپنے شریعت مطالعہ اپنے میاں کے لیے تو بننے سنورنے کو جائز قرار دیتی ہے اور اسے ثواب کا کام کرار دیتی ہے البتہ اجنبیوں کے لیے اپنے آفیسرس کے لیے بننا سنورنا اجنبیوں کے لیے بننا سورنا دنیا والوں کے لیے بننا سنورنا یہ اسے شریعت نے بے حیائی اور اپنا جسم فروشی کے متعدد قرار دیا ہے اچھا آپ کیا فرما رہے تھے مزید کیا حاصل کیا جا سکتا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا جب آپ رضی اللہ انہا سے نکاح ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جتنی زندگی آپ نے گزاری اٹھائیس انتیس سال زندگی جتنا گزاری تو اس میں جہاں آپ کا نکاح ہوا نکاح کے بعد سے شوہر کی خدمت کرتی رہی گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے میں نے بتایا کہ وہ سینے پر سینے مبارک پر جو ہے وہ نشان صف ہو چکے تھے مفتی صاحب ناظرین آپ رہیں گے بے شک ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے عمران بھائی آپ کو شامل کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام جو اس موقع اور ان ساتوں کے مناسبت سے ہوں تب نا میں کروں گا یا رب تب گن سیکن را میں کروں گا لگونا میں کروں گا یار بونا کروں گا the پیارے اللہ بخش دے بے سبب بخش دے مانا صاحب بات ہو رہی تھی دور جدید کی خواتین کیسے خاتون جنت کے کردار سے تمام معاملات کو اکثر میں دو نقطۂ جنیدیں اس ہے میں شوہر کی خدمت کرنا اپنے گھر کا تمام کام کرنا اب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سیرت کی ہم اسٹڈی کریں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد سے لے کر کا وسال آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان تمام کام کیا اور تمام اپنے گھر کو سنبھالا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتا یا تقصیر آپ نے نہیں فرمائی تو آج ہی خواتین کو ان کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ اب دیکھیں کہ شوہر ہے وہ گھر کے تمام باہر کے تمام کام کا جس سے ہو کر جب گھر پہ آتا ہے تھکا ماندہ آتا ہے اگر اسے گھر میں ریلیف نہ ملے آرام نہ ملے تو وہ یعنی ایک پریشان ہو جاتا ہے وہ پریشانی میں آ کر پھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر آج کی خواتین چاہتی ہیں جو شادی شدہ خواتین ہیں کہ وہ اگر اپنے گھر کو ہسی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں چین امن و سکون کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے شوہر کی اپنے گھر والوں کی خدمت خدمت کریں ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد اسٹار ٹائم کے آخری آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج کیا کہوں خاتون جنت کیا کہوں جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کیا کہوں کہ جن کی حیا جن کی شرم جن کے صبر جن کے شکر کی لوگ مثال دیا کرتے ہیں اور تاریخ کے اوراق پلٹ کر آپ دیکھتے رہیں کہ کسی بھی کرتاش پہ آپ کو وہ نام نہیں ملے گا جو نام خاتون جنت کا ہے ہم جیسے گناہ گار سیاہ بدکار لوگوں نے صرف اتنی کوشش کی ہے کہ ہم ان کی فضیلت کے شاید فے پر کلام کر سکیں یہ ممکن نہیں ناظرین کہ ہم ان کی پوری کی پوری فضیلت بیان کر سکیں بس ایک بات اپنے ذہن میں پروست رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ کوئی میری فاطمہ کو عذیت دے گا گویا اس نے مجھے ازیت دی یعنی کسی نے اس کو ازیت دی تو گویا مجھ کو ازیت دی اب یاد رہے ناظرین کہ جس نے بی, بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دامن کو پکڑ لیا سمجھ لیجیے کہ اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اچھی خواتین صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر دیکھنا ہے کہ بی, بی کیسی ہو تو جائیے بی بی فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں اگر دیکھنا ہے کہ بیچی جی کیسی ہو تو جائیے جگر گوشائے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے دربار میں جائیے اگر دیکھنا ہے کہ ماں کیسی ہو تو جائے بی بی فاطمت الظاہرا ردی اللہ تعالیٰ انہا کے دربار میں جائیں آخر میں نازی ہم دعا کروائیں گے حاجی سیٹ کے لیے جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے. نہایت ناساز طبیعت اور شہزاد درویز صاحب جن کا تعلق ممبئی سے فاروق درویز صاحب کے بھائی ہمارے نہایت شفیق بزرگ ان کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے آئیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مففرت کرے ہماری بخشش کرے اور ہماری دعاؤں کے سدقے ان کو شفا کا ملا اجلا نصیب کرے اجازت دیں اپنے میزبان جنوب اقبال اور ہماری پوری سیم کی سیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ الله تبارك وتعالى اپ کا ہم سب کا حامی و ناشر محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وفيما واركو عنا واسجودنا إلا كأنف السميع العليم وكل ليلينا إلا كأنف التوب الرحيم بحق شهد لمضان اللهم اقضي حاجاتنا يا أقاضي الحاجات بحق شهر لمضان اللهم اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض بحق شهر لمضان یامین ہمارے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مالک و مولا ہمیں ماہ رمضان کا خوب احترام کرنے کی توفیق حطا فرما یا الامین جتنے ہاتھ ہمارے ساتھی بارگاہ میں بلند ہے یا الامین لاکھوں ہاتھ بارگاہ میں ہیں اے مولا ان اٹھے رہے ہاتھوں کا صدقہ ہمارے تمام سقیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرمان اے علا اٹھے رہے ہاتھوں کا صدقہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملا عجل نصیب فرما خصوصی طور پر دعا فرمائے حاجی صحت صاحب جو بیمار ہیں طبیعت ناساز ہے یا الاح العالمین انہیں شفائے کاملا نصیب فرما شہزاد درویش صاحب بیمار ہیں یا الاحلالمین انہیں بھی شفائے کاملا نصیب فرما نہیں الحال عالمین جس قسم کے امراض ہیں جو پریشانیاں ہیں تمام امراض سے شفائے کاملہ نصیب فرما نہ الحل ہر قسم مشکلات کو حل فرما ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے حق میں مقبول منظور فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد واله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نذر یہ دعا جو اس وقت کی گئی ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو یاد رہے بلکہ ہمیں تو یاد ہی ہے ناظرین اور ہمیں تو یقین ہے اس بار کہ تین لوگوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اس میں ایک شخص وہ روزے دار ہے جو اسٹار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتا ہے بس اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ناظرین اور آج کا روزہ جس طرح سے گزارا اور جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہیں اپنے رب سے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سہزادی کے صدقے سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کے ہمارے ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ قبول کر اجازت دیں اپنے میزبان